عم عباد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل وثوله بالهدى ودين الحق ليذره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويثل لي امري وحلل وغدة من لساني يفقه قولي اتنا بھائی اور دوستو خیال تو دو کتاب ہر روز کتاب پڑھا کرتے ہیں آج بھی کتاب پڑھنے کا خیال تھا اچانک یہ آئے کے سامنے آ گئی مضمون وارد ہو گیا اور میں آپ کو اس بات کے پتہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں دینی لحاظ سے ان پڑھوں اس لیے جو غلطی کوتائی اگر ہو جاتی ہے بعد میں کمائے کے بتا دیتے ہیں کہ فلانی آپ نے بات کس میں غلطی ہو گئی تھی کمرہ کے آگے بھی تو بستخوار کر لیتے ہیں کوئی شاع ہو گئی ہو تو سارے گاراسوس کر لیتے ہیں اور اگر لوگوں کے سامنے کہی اور ان کے سامنے کو کہتے ہیں کہ کلام بات غلط ہو گئی تھی اس کو ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو ان کی مجلس میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے یہ بات شروع ہو گئی کہ تبلیغ والے آزاد الٹے سیدھے بیان کرتے ہیں ان میں عدیثیں غلط پڑھتے ہیں آیتیں غلط پڑھتے ہیں اور یہ شکایتیں کرنے لگے ہر ایک آدمی اپنی شکایتیں لگانے لگا تو ہم بھی ایسے ان پڑھ ملکیوں کی فہرست میں شامل میں نے بھی شکایتیں لگائی انہوں نے صاحب کی شکایتیں سنی اور صاحب کی شکایتیں سننے کے بعد نے جواب نہیں دیا کسی کو کسی کے اخراج کا کو کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر کے بعد نے کہا کہ مصعل کو تور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے انکلام کلام ہونے کے لیے آگے دیکھا کہ گڈلیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نے اس واقعے کو لکھا ہے مصنفی میں یہ اشعار کی شکل ہے کہ یہ لدو کہا ہے کہ میں تیری خدمت کروں تیری چاکری کروں اور تیری جو ہے مٹھی چابی کروں تجھے دباؤں اور تیرے کپڑوں سے جوئے نکالوں اور بکریوں کا تارا تارا دودھ لاؤں اور تجھے پلاؤں تو اس کو پڑھ میں یہ ایسی آواز لگا رہا ہے کہہ رہا ہے تو موسا کے سامنے دیکھا تو نے اسے کہا کیا کرتے ہو کہ تو ہے تو تو ان باتوں سے, ان باتوں سے کہ, کہ, کہنے سے تو کافر ہو گیا گفت موسا ہائے خیرا سر ہائے خیرا سر شدی تو مسلمان نہ شدی کافر شدی کیا کہتے رہے گھر پر کیا خاک پڑی تو, تو مسلمان رہ تو کافر ہو گئے باتوں کو کہتی اور اس کو ایک تھپڑ بھی لگایا اور جب چلے گئے کوئے تور پر بات کرنے کے لیے تو بن جانب اللہ ان کو آواز آئی کہ اے مسا تجرا بندہ اے ما از کر دی جدا اے مسا نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دی تو برائے, کر مجی. برائے فصل کرد دنا دی برائے فصل کرد مجی دیو تو, تو جوڑنے بلانے کے لئے آیا تھا اور تو جہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو وہاں سے آئے گرجی کو ڈھونڈا اور اس کو یہ اللہ تعالی کا کرام پیغام سنایا تو گرجی نے آگے سے کہا کہ آپ کے تھپڑ لگنے سے اللہ تبارک پہلے صحیح علوم کھول کیے یہ جو پنجاب میں تھاپڑے کروا جائے یہ ہمارے اخن کا درج جو ہے تو کہتے ہیں تھاپڑ لگائے یہ شاہ یہ ایک اعتقاد تو محبت ہوتی ہے جس سے باتیں حاصل ہوتی ہیں خاصر ملان صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ میں سنایا اور بس پھر کوئی جواب نہ دیا جی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و سالہ جو وہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے ولا لا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے میں کہا تھا کہ مسئلہ ہے کہ مفتی خاتی کو ایک سواد ہے اور مفتی مسیب کو دو سوال تھا کہ مفتی خاتی وہ ہے جس نے فتوا دیا اور غلط کیا علماء ماہرین کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا کہا ہوا تھا کہ اب یہ مفتی ہو گیا ہے اس نے اپنے علم کو اپنے فہم کو استعمال کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ فتوا دیا اور ہوگی اس سے خطا انسان ہے کبھی اس سے ہوگا کبھی خطا ہوگی تب بھی اس کو ایک نیکی کا سواب ہے اور جس دوست فتح پر عمل کر دیا کر لیا اس کو بھی گناہ نہیں مفتی خادی خطا کرنے والا مفتی مفتی مست صحیح فتح دیں اور جس نے صحیح فتوت اس کو دو سوابے کیا خطا جو ہے لیا اللہ سے بھی ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے لیکن جو ان کو آگاہی ہوتی ہے اسی وقت وہ بتائے بجاتے ہیں اور اللہ کے اور یوں کر لیتے ہیں اور تو بتا ہو جاتے ہیں <تصالح اله> ربنا من <سکت> اور شیطان نے کہا کہ مجھے گمراہ کیا اگوئی تو نہیں تو مجھے گمراہ کیا تو اس کے ہمیشہ کے لیے جو آدمی کرتا ہے نا کہ یہ مجھ سے یہ بات خراب تیری وجہ سے ہوئی ہے میں اپنے شاگردوں کو ڈاکٹروں کو یا ٹریننگ والے جو ساتھ ہوتے ہیں نا سلسلے میں جو لوگ بیٹھ ہوتے ہیں اس لوگ جب سے نکل جاتی ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے ان کو فیض نہیں ہوگا وہاں ڈاکٹر صاحب وہاں سے میں کہا کرتے ہیں پاس نہیں ہوگا وہ بڑے جگ مارتے ہیں پڑ رہے ہوتے ہیں کیا خورد، بجے پاس نہیں خبر ہوگا وہ کیسے ہوگی پاس تو سبق میں کہا گاس بک پور میں دستا یہ پڑھائی نہیں ہوتا ہے استاد کس سے خوش ہوا استاد کا کس سے راضی ہوا اور اسے کس کو دینا چاہا نفسیات والے کہتے ہیں کہ اگر چالیس منٹ کی کلاس ہو کلاس اگر چالیس منٹ کی ہو تو طلبا چالیس ہونے چاہیے تاکہ ہر طالب علم پر ایک منٹ ایسا ہے کس کیا آنکھ استاد سے استاد کے آنکھ سے ملی ہو فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نگاہ میں نہ ہو شو تو دل بری کیا ہے یہ دنیا دار نفسیات کے اور کلاس ساٹھ منٹ کی ہو تو طرح بعد ساٹھ منٹ ساٹھ ساٹھ سے ضرور نہیں ہونے چاہیے تو اس کو نفسیات سے لے کے آئی کانٹیکٹ نے اس بار کو پایا آئی کانٹیکٹ یہ پرانے زمانے کے مدرسوں کا واقعہ ہے درسوں کا واقعہ پتہ سیزن نہیں ہوتا تھا ایک استاد ہے کہ کچھ پڑھا کرتے تھے ایک استاد صاحب تھے تو ان کے پاس ایک نیا طالب علم لایا گیا داخل کیا کہ اس کو آپ پڑھائیں گے استاد صاحب نے طالب علم کو داخل کیا اور اسے گھر والی کا پیغام آ گیا کہ جو گائیں مو ہی چلانے والا تھا وہ بھاگ گیا ہے نے کہا یا کیا کہیں سمت اللہ نے کہا کہ بولیوں کی بیویاں ڈیڑھ خسم ہوتی ہیں یونی مکھامندی مکھامندی اور کہتے سے نہیں کہ یہ... کہتے یہ سمجھتے ہیں کہ کو کمزور کو کیا بھی ستائے اور تنگ کرے پریشان کرے آنے. اس وجہ سے ڈیڑھ خسم ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا جانے والا بھاگ کیا ہے برفرداشتہ کریں کہ آپ چند دن مویشی چلا لیں اور پھر اس کا کوئی بندوبست ہو گیا تھا مویشی رانگ گیا ہی ہی ہی ہی ہی دیکھا جو مویشی لائے تھے دیکھا یہ تو اتنا تھا لیکن اتنا پہلے آیا تھا سب پڑھنے کے لیے اور یہ تو مویشی کون سا کام میں جو داخل ہوا تھا پرانے زبان میں میں آیا تھا اور سا. کیا کرنے کا میں وہی وہ یا اللہ وہ چلا ان کے قلب میں ایک حک آئی ہے اس کو ملے ایک حک اٹھے میرے سینے میں کائے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے سرکار کرم کی بھیک ملے میں شا ہوں تو داتا ہے سرکار کرم کی بھی وہ جو ہوٹھی دل سے اور گری اس پر بس ظاہر بات نے روشن کر دیا کیا سرف کیا نہ ہوا کیا من سے نہیں, کیا جار کیا مجرور کیا فائر کیا محفوظ ب سب کچھ من عالما من عملہ بما علمہ آتا اللہ آتاہ اللہ علم مالم یعلم تو اس نے جو بات جانتا ہے جو علم اس کے پاس اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے پاس سے علم حتا فرمائے جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے اور معصیت سے آنکھ موڑ لیتا ہے تو اس کے قلب سے علم کے چشمیں پھولتے ہیں اور اس کو جار مجرور کی فائد میں کی تفصیلوں کی حاجت نہیں رہتی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کی فیصلے کیونکہ جو زمین زخیز ہوتی ہے جو زمین بنائی ہوئی ہوتی ہے جو درست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی چمٹا نہیں کہ وہ ہرا بھرا ہوا اور لہ لایا اور اس نے جو ہے فصل پیدا کی اس کے قواعد سبحان اللہ تو مطالعہ بھائی اور دوستوں میں نے پڑھ لی تھی اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ترجمہ پوچھا کرتے ہیں کہا کا مستار کیا ہے عبداللہ بعض تفسیر جو ہوتی ہے ایک لفظ میں بتاتے ہیں عدید رحمت اللہ اس کو ایک جملے بتاتے ہیں اور بعض لوگ تشریحوں کی تشریح کرتے ہیں, مانی ہیں, در مانی ہیں. اس ایک لفظ کو, ایک جملے کو مانی کے سمندر ایک ہدایت کا اس میں تذکرہ ہوا ایک دھیر الحق کا تذکرہ ہوا اور دین کل ہدایت ہے دین حق ہے پھر دین سب پر گالے پانا ہے ہدایت کو دوسری آیتوں میں حدیث میں روشنی کہا گیا ہے عام طور پر محاورے میں بات کر لیے نورے ہدایت ہدایت ایک روشنی ہے آپ گھر میں چل رہے ہوں آگے پتھر ڈیلے کانٹے سانپ بچھو سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں سانپ کبھی کس سے گرنا ٹکرا رہا ہے کبھی کس پر پیر آ رہا ہے کانٹوں پر آ رہا ہے کب سانپ پر جا کر پڑنے کا خطرہ ہے بچھو کے آگے آنے کا خطرہ ہے مجھے سلائی کے لیے صاف نظر آنے لگتا ہے سارے خطرات سے آدمیوں کو اگائی ہو جاتی ہے بچنے کی حالات ہو جاتے ہیں اور یہ صحیح سالم میں ہے حفاظت کا راستہ چل پڑتا ہے. تو ہدایت ایک نور ہے ایک روشنی ہے, میں داخل پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں اور نیک کامات میں فوائد نظر آنے لگتے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں سمٹتے ہیں انسا. جان دینے کا جان دینی پڑے تو یہ جان دے کر جان دے دیتا ہے لیکن ایک معمولی سے معمولی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا سبھانا تھا تو یہ روشنی اندر آتی ہے یہ جو ہے تو ہی نہیں ہو. دین حق سے لاد کر کے بیان کیا روشنی کل میں داخل ہوتی ہے اس روشنی کو لے کر آدمی کے پاس علم اگر آئے تو علم نافع بنتا ہے اس کو فائدہ دیتا ہے اس سے عمل کرتا ہے دنیا آنکھوں کے فوائد اور خیرت سمٹتا ہے اور اگر ہدایت کی روشنی نہ ہو اس کے مقابلے میں بلالت ہے بلا اندھیرے کو کہا کے اندھیرا باطن میں چھایا ہوا ہو تو وہ علم اس کے لیے حجت بنتا ہے وہ علم اس کو نقصان دیتا ہے اس کے لیے تعبیر کے درواز, دروازہ کھولتا ہے اور اس کے مسلوں کو اور پورڈ کرنے کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور ساری معاشیت کو علم کے ذریعے سے یہ نیکی بنا کر بیان کرتا ہے اپنے کو بھی کرتا ہے اور ان کو بھی کرتا ہے یا عدور ہدایت میں اس کے بغیر علم آ جائے اس کے بغیر قرآن حدیث کے لمبا اس کو مل جائے اس کا جو پہلا خلیفہ بنا ہے غلام کا دینی کا وہ نور حکیم الدین ہے حکیم الدین بڑے بڑے علماء سے پڑھا ہوا ہے اور آخر میں اس نے شارد الغ غنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بدیث پڑی ہے اور ایسے جب کسی نے شاہد صاحب نے کی کسی استاد سے بات کی تو انہوں نے اسے کہا کہ جب اس نے بات کی اس نے باتیں کی انہوں نے بادث کا, کا جواب نہیں جس کو کہا کہ خدائی کا دعوی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا انہوں نے اس کے اندر اس پر بو جو تھی وہ سونگ لی تھی اچھا حج اس نے کیا ہے علاقہ دنی کو طاہد نسیم نے اس نے حج کیا ہے تحید درودین نے اور عالم شاہ ابنی رحمۃ اللہ عصیب کی ملاقات حج نہیں ہوئی تو دہرا اور ضلع کیا ہے اندھیرا اور ضلعت جو ہے وہ دنیا کا مقصد بن جانا دنیا کا نسب العین بن جانا یہ ضلالت اور گمراہی اور اندھیرا ہے اور دنیا کا دل سے نکل جانا یہ ہدایت ہے اور یہ روشنی اور نور ہے اور نفس کے مزوں کے پیچھے پڑنا نفس کے چشکوں کے پیچھے پڑنا ہمارے مدار صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ہم گئے ایک گدی تھی بڑی گدی، تھی وہ کسی گدی نے کی بڑی گدی تھی یہ جیسا واقعہ ہے سن چتر کا واقعہ ہے تو کے ایک اس کے اس والوں دعوت کی تھی وہاں گئے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی باوا آمدنی میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی بابار آمدنی جو تھی وہ پچاس ہزار سن پچہتر میں تھی جبکہ سونا پانچ سو روپئے تولا تھا پچاس کے کتنا تولا ہے جی? سو تو رہ جی. آج کل کتنے کا ہوا جی. دس لاکھ ہی مفت کر رہا تھا یعنی کہ پچاس ہزار روپے مابار آمدنی یہ جی. وہ مشین جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے تو وہی سرد مولانا صاحب نے ان کا علاج کروایا تھا بغیر معاوضے کے علاج کرایا تھا کہ ان کا علاج کریں وہ بڑے چاہتے تھے کہ ہم جو ہے ہم ہمارے ہاں ہماری دعوت قبول کریں گے سرد مولانا صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ تبلیغ جماعت سے امیر ہوتے تھے تو تبلیغ والوں کو بڑی ان گدی والوں سے تکلیف تھی اور ان کو آگے بڑھنا نہیں دیتے تھے تو تبلیغ والے اگر بھی گئے پھر ہم گئے وہاں پر تو پیر صاحب نے کھڑے ہو کر مولانا صاحب کا تعارف کرایا کہ آج ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا شف صاحب آئے ہیں اور تبلیغ و جماعت کے امیر ہیں تو سب تبلیغ بڑے خوش ہوئے کہ آج اس مجمے میں پیر صاحب نے تبلیغ جماعت کا نام کیا آپ کی طرف میری طرح کدو کریلے آ جاتے تھے تو اب اللہ والے آئے تو ان جا کے دبتے سارے خیر اللہ... یہ مضبوط پتنی کیسے یاد آ گیا تھا کس بات وہ کہنا تھا اس کا بھول گیا مضبوط ہاں دنیا کا مسلم ماشاء تو خیر وہ صاحب کو تھوڑا بڑا روپ چھایا ہوا مولانا صاحب کا <تصف> <تصف> بڑے آزانہ طریقے سے تعارف کرایا اس سے پہلے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر تعارف کیا ایک دنیا دار پیر کا اس کی شکل سورج زائر باہر سب جو میری ترائن دیکھنے کے قابل نہیں ہے شکل کو دیکھ کر اسلام اور حضور صلی اللہ سندر جو یاد نہ آ رہے ہوں اور دن شین ہو جائے تب یہ ہم تصویر کا کیا فیصلہ ہوگا تو آج بڑا بادشاہ آدمی رنگ بنگ چمک رہا کھڑا ہوا اس نے کہا کہ پیر بے نظیر روشن اس، کافی اس نے بولے بولے ایسے اس نے لوگوں کو چھا دیا اب وہ ممبر پر آ رہے ہیں میں نے بعد میں پوچھا میں نے کہا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بولی صاحب رکھا ہے تھوڑا کھٹک کا فارغ ہے اور یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ذرا یہ کچھ آدمی بات بات نکلے دش کر لے اور ان کے جب ممبر پر آئے تو اس سے پہلے یہ ان کے کچھ کسی مسیدہ پڑھ لیا کرے اور کافی مافی پاور کر کے کھیل لیا کرے پھر جب کھانے پر بیٹھے تو مرغ روس ہوئے ہاں جی تین سو دو کا کیس مرغے پر ہوا اور چمکی پیری گدی پیر صاحب کی اور کھایا ہماری تو آپ لوگوں نے تو مواد صاحب بھی آ کر بیٹھے ہمارے پاس ہاں جی تمہیں دل میں کہا نگارا نگارا نگارا جی لکھ لو اس کو نکلو نکلو اس دنیا کو جس کی خاطر علم کو چھوڑ کر اپنے سارے علم اور تقوی کو ایک جیل یادمی کے آگے بیچ دیا یہ وہ اندھیرا ہوتا ہے یہ وہ ضلالت اور ظلمت ہوتی ہے جو علم, علم سے تو فائدہ دینے میں چسکے اور چار ہاتھوں کے پیچھے پڑھتا ہے علم والا اور دنیا کے زیادہ ہونے کی فکر میں جب پڑتا ہے تو اس کے علم کی روشنی ختم ہو جاتی ہے یہ لبس کے لیے تعبیر کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنے اپنے تباہی کا اور سب کی تباہی کا راستہ بناتا ہے تو اسے پہلے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے ہدایت کو لینے کے لیے پھر جو ہے تو پھر دین ر حق جو ہے اس کے پاس آتا ہے دین رحق جو ہے وہ پانچ چیزیں ہیں عقائد عبادات معاملہ اخلاقیات اور معاشرت رمضان کی ایک تحریر کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے بلایا ہوا تھا تو انہوں نے کسی اسلامیہ کے پروفیسر صاحب کو بلایا ہوا تھا جو اسلامیال کے پروفیسر بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو معاملات کو اخلاق اخلاقیات میں اخلاقیات کو معاشرت, معاشرت کو اخلاقیات میں گس رہے ہیں کچھ پتہ ہی چل رہا بے چارے کا محن اللہ شہر تھانوی کی جوتیوں کے دھول دھور سے یہ خیز پہنچا ہے ہماری طرح لوگوں کے پاس ہے جی ہمارے مشاعر تو بہت بڑی شخصیات اب ان کے جوتے اٹھا کر پھرتے رہے ان کی باتیں سنی ان کو یاد کیا اور اس سے ایسا وہ واضح کنسپٹ سامنے ہوتا ہے یہ پانچ شوبے ہیں عقائد عقائدر کے ساتھ اللہ کے اللہ کی ذات کو ماننا فرشتوں کو ماننا اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی سفاق فوج کا وابستگی ہونا کسی سے متأثر نہ ہونا اللہ کے غیر سے اور سب کچھ اللہ میں سمجھنا اور سب کا روق خوف شوق یہ ساری چیزوں کا نکل جائے اور روق خوف شوق سارے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور جو عقائد ہے تفصیلات کے ایمان مفصل میں ایمان مجمل یہ عقائد ہیں عبادات ہیں نماز روزہ حج دکات براہ راست عبادات دس ہیں نماز روزہ حج دکات ذکر تلاوت مراقبہ احتکاب جہاد دسویں کون سی یہ براہ راست اور خوشی سے آپ چل لگا کر آئے ہوئے وہ کہے گا تب لے گا جہاد جو ہے یہ یہ ساری چیزوں آنا کہ الحمد اللہ کی کوششوں کا کو اپنے اندر لیے ہوئے تصنیم و تعلیم دس و تجدید دا و تبلیغ بیت التسین قانون و اہین اور کتاب چھ شعبوں کو لیے ہوئے یہ ہے اس, اس کے بعد معاملات معاملات میں خرید و فروخت لین دین حکومت کا چلانا شعبوں کا چلانا دفتر سارے پیش کے جو حالات ہیں معاملات ہیں جسم رہے ہیں بیاہ شادی نکاح طلاق کی ساری باتیں معاملات ہیں اخلاقیات ہیں. اخلاقیات کے لیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پیچ ڈی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اخلاق اس ہے بیٹھی بیٹھی باتیں کرنا بعض اکثر صرف یعنی پارے تاثیروں کے ہو کر نکلنے والے علماء نام کو مشاعر کے ساتھ بیٹھنا نہ ہوا ہوا اور مطالعے کا شوق نہ ہوتا ان کا بھی خیالات اخلاقیات میٹھی میٹھی باتیں کرنے ہاں اخلاقیات ایک بڑا وسیع شعبہ ہے دین کا اخلاق رضیلا اخلاق فاضلہ دو اس کی وہ قسمیں ہیں کیبر اثر لالچ کی ناریہ کل میں جو ہے یہ اخلاق رضیلا ہے خراب سکتے ہیں اور یہ رضا بلقضا توازو اخلاص یہ اخلاق فاضلہ ہیں اچھے اخلاق ایسی عادت ہے اخلاق بھی بہت بڑا شعبہ ہے تو اخلاق درست کرنا ضروری نہیں لگے میٹھی میٹھی باتیں آگے کرے بلکہ میں ان باتوں کا اخلاق کے رضیلا کا دور کرنا اخلاق فاضلہ کو اس میں حاصل کرنا یہ پورا شعبہ اور بڑھایا اس کے بعد ہے معاشرت اٹھنا بیٹھنا گھر مسجد راستہ چلنا سواری پر بیٹھنا کسی کے ساتھ ملنا کسی کا ہاں مہمان ہونا کسی اپنے ہاں ہے تو مہمان ہونا میزبان بننا مہمان بننا میزبان بننا ہاں ملنا ملانا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا راستہ چلنا ہاں جی معاشرت معاشرت میں جب خرید محتاط نہ ہو تو وجہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں بنا ہے جو گے. یہ دین ہے حالت اس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے تو غالب کرے سارے دنوں پر تو اپنی ذات کے لحاظ سے دین سب دنوں پر غالب ہے حق کے دلائل کے میدان میں جہاں بات کی جائے تو روز اول سے لے کر آج تک یہ غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا دلائل کے میدان میں دن آ کے آ کے کوئی آ کر دلائل دے کر پگال نہیں آ سکتا اس حال میں کچھ جاؤ کون سی شو راست عبادت کے کون, کون کون سی ہے سر کا بخا جی بہت ہے جی الگ خبریں خبرے خیریت دلائل کے میدان میں تو غالب ہے ہی جو لوگ باہر ممالک میں رہے ہیں پھرے ہوئے ہیں کفار کے ساتھ ملے اٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ دلائل کے میدان میں کبھی کوئی آدمی غالب آ نہیں سکتا تو ان پڑھ پڑھ جب بات کرتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بہت بڑا سکالر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے کیا نام ہے سویڈن والے کا کیا نام ہے منصورہ سنگا منصورا ٹکواما دال ہاتھوں کا دل کر اب سورج نکل گیا ہے وہ مشرق کی طرف نکل گیا ہے اس کا رنگ پہلے سروخ تھا پھر زرخ تھا پھر وہ چمک اٹھا ہے جس نے بھی دیکھا اس کو بیان کر سکتا ہے کوئی ایچ کی ضرورت نہیں لوگوں سے دوگو آدمی بیان کر سکتے جی؟ ہیں اس کو کیوں? یہ حق ہے حقیقت ہے حق ہے اس کو دیکھ کر بیان کر سکتا ہے تو ایسے ہی اللہ کا دین جو حق ہے حقیقت ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی آپ نے اس کی جگہ بتپال کے ساتھ بات کریں پنڈتوں کے ساتھ آپ بات کریں بدھ بکیوں کے ساتھ آپ بات کریں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ میں جان چھڑا ہوں کیسے ڈاکٹر رمضا خان کبھی آتا ہے اس نے کے ساتھ کاسل کر رہا تھا تو وہ بڑا قابل تھا وہ کادین یہ خاص طور سے اس کی باتیں لکھتا رہتا تھا تو اس کو اندازہ آدمی سے میرا خاص مریض بنا ہے مجھ پر عاشق ہوا ہے میرے علم سے متاثر ہوا ہے تو یہ جو مجھے لے گیا گھر پر دعوت کی اس ہے دعوت کی اور کھانا وانا کھلانے کے بار پھر اس نے کھانے کی دعوت اور کھانے کی دعوت کے بعد پھر اس نے دین کی دعوت دی دین کی دعوت دی تو میں نے اسے کہا کہ سر میں ایسا آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ سچے ہیں کہ مرزا صاحب سچے ہیں یہ لاہوری کا جانی تھا تو اس نے کہا جی مرزا صاحب زیادہ سچے ہیں مطلب ظاہر ہے مان رہا ہے زیادہ سچے ہیں تو اس نے کہا وہ تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور آپ ان کو مجدد کہتے ہیں تو یہ وہ سچے ہیں کہ آپ سچے اس جواب آپ کو نبی کہ ہم نہیں مانتے ہیں. وہ رہا ہم نہیں مانتے کہا نہیں سر آپ بتائیں کہ کی بات سچی ہے کہ آپ کی بات سچی ہے تو کیا میں اس بات کو پکڑ لی. اب اس تو جیسے بات بتاؤ کہ وہ سچا ہے, تو, وہ جھوٹا ہوتا ہے. سچا ہے تو, تو جھوٹا ہوتا ہے لہذا بات لوگ کہتے لاہوری کو کف کفر کفت بنی جاتے لاہوری کا دانیر کفت بنی جاتے مہاراج رحبانی صاحب کافی اچھا کفت بن گئے تھے دارت سے تھے کفر اسلام میں داخل ہوئے تھے دوبارہ وہ داریت سے تھے اس اور رائے کے پاس گرے ہوئے تھے ایسے اور کئی لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں کیا کسی کے کی پیچھے باتیں کریں ہمارا تو یہ مثبت ادارہ ہے یہ لاہوری تو ان سے زیادہ گودے ہیں کمزور ہیں کیوںکہ اس نے کہا میں نبی ہوں تو کادانیوں نے تو مانا کہ ہم نبی نبی ہیں اور لاہوریوں نے کہا کہ مجرد ہیں کہ تو اس کے خلاف جا رہے تو بجر گئے ثابت ہو اور کب دو خوبی بھی ثابت ہوئی کہ میں نے باہر کو پکڑ لیا وہ چاہتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں تو اب یہ بھی تھا جانتے اس کو پشتے میں کہتے چپٹ جاتی ہے تو ہماری گائے کو چپٹی ہوئی ہیں ہماری شہمت ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کی وہ ختم نہیں ہوتی اگر صاحب کوئی دم کا زور دکھایا تو اس نے باقی ڈاکٹروں کو اس کے پیچھے لگایا تھا اس کو پکڑا باز کے ساتھ کی یہ اس کو بھاگیں گے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے بندو میرا باپ زندہ ہے اس کے لوتے میں کیا کر سکتا ہوں آپ بتائیں ہاں اگر میں نے کچھ سوچا بھی تو اس کی وفات کے بعد میں سوچوں گا اس کے باپ کی جب موت ہوئی میں اپنا بھاگ گیا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس نے تمہارے ساتھ بات کیا ہوا تھا نا تو لہذا آپ جاؤ اس کو اس کو پکڑو کہ تم نے باب کی زندگی تک وعدہ کیا تھا تو اب تم کیا کہتے ہو خیر وہ باب کی موت کا اس کا گاما بھی دور ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کو ساری دنیا کا سربراہ بنا دیا تو تو کتب ہو گیا تھا تم کیا کرو گے <laughs> ساغب صاحب جوتا تھا انجینئر زیادہ ہے یہ کادانی خاندان تھا نا مسلمان ہوئے یہ ساقب صاحب نہیں ہوا پہلا تھا ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے وہ سے مسلمان کو تھا خاندان اللہ پاک نے ہمارے آزاد کی برکت سے پورا خاندان کو نوازا وہ مسلمان ہوئے آپ نے چار مہینے لگائے دو حج کیے اس نے اس کے بعد گئے مسلمان ہوئے انہوں نے پھر حج کیا تو یہ آئیے مجھے ساقب صاحب کہہ رہا تھا کہ لاہوری کاجینیوں کا صدر الدین بڑا تھا انہوں نے فیصلہ کر لیا اسلام قبول کرنے کا سنترتر کی تاریخ خدم کے بعد جب فیصلہ کیا تو ان کو آپس بشرا کیا تو ان کو بتایا مشیروں نے کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے اور لاوری کا جانی نہیں جائیں گے تو جتنی جائیداد لاوری کا کے نام پر وقف ہے جس کو آپ کھا پی رہے ہیں یہ ہی آپ کو چھوڑنی پڑے گی لاہوری کا ذہنی پھر, پھر ہوگا یہ اس کی ہوگی نے کہا اچھا نے کہا ہاں کہ چلو کچھ اندھیرا ہوتا ہے مفادات کا خیر وضو ہم بیان کر رہے تھے دلائل کے میدان میں دلائل کے میدان میں یہ غالب ہے جو دین حق ہے یہ دلائل کے میدان میں غالب ہے ظاہری طلبہ آیت نازل ہوئی ہو اور اس کا عملی ثبوت سامنے نہ آیا ہو یہ بات بھی نہیں ہے قرآن میں یہ زیادہ کتاب لار بقی جو ہے نا کہ یہ, یہ ہے وہ کتاب کہ ہے نہیں اس میں کوئی شک اس کے فوائد میں سے میں یہ چیز محسوس کیا کرتا ہوں کیس نے جس بات کو بیان کیا ہوا ہے وہ عملی طور پر ثابت ہو کر میدان میں آئی ہوئی اور لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے وہ تھیوریٹیکل نظریاتی چیز نہیں ہے نظری بات نہیں عملی ہے جیسے کہا ہے قرآن نے اس طرح ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور تاریخ کے اندر بتوڑے ثبوت اور ریکارڈ کے موجود ہے وہ بات پہلا گل تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاب اکرام کی برکت سے کیا دنیا کی واحد قوت اسلام بنا اور ساری دنیا پر پھیلا چھایا اور ساری دنیا پر یہ عام طور پر آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے کہ آج برطانیہ پر سورئی غروب نہیں ہوتا تھا یہ بسوں گاڑیوں پر لوگ جی بی لکھتے تھے جی بی یار طالبان کے بعد جی بی اب نہیں لکھتے ہیں میں نے کب نہیں دیکھا یہ امریکہ کا حملہ ہوا ہے نا اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا جی بی گریٹ بریٹن تو اگر اگریزوں کے زمانے میں لکھتے تھے جی بی تو جس بس پر گاڑی پر جی بی اور کہ یہ ہمارا اچھا غلام ہے اچھا ہے چلو رعایت کرو تو جی بی اس پر لکھتے تھے لیکن یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ارون رشید نے بادل کو دیکھا اڑتے ہوئے تو اس نے کہا کہ رحمت اللہ علیہ عربی کے الفاظ بیان کیا جاتا ہے گیا تھا پڑھ آدمی ہیں اسے کیسے, کیسے تھے اعزبی ومفری تجا اور برس جا بھی برستا ہے تیرے تیروئی سے جو غلہ پیدا ہوگا اس کا خراج آخر میرے خزانے میں نہیں آئے گا اتنی وسیع پر. اسی لاکھ رب ابھی پر ارون رشید کی حکومت تھی اور یہ وہ وقت ہے کہ اسی لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی اور اس میں کوئی میرا خیال ہے دس لاکھ سے لے کر بیس لاکھ مربع میل پر امیوں کی حکومت تھی اسپین میں جب ان کی یہاں حکومت تھی تو بنی میا کی وہاں پر بھی یہ کوئی ایک کروڑ ربع میل تک یہ بنتا ہے علاقہ بنتا ہے جو مسلمانوں کے پاس تھا یہ غلبہ ہوا ہے نیا غلبہ اور ہوگا جی پروفیسر صاحب بتائے جی اور کا کن بیاض نیا غلبہ تو ہو گیا نا ایک اور ہو ہوگا ایک آخر میں حدیثوں سے ثابت ہے کہ مرحمۃ القسمہ ہوگی اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور یہاں پورا سے سے کرے جائیں گے اور مڈل میں وہ یہودیوں کے ساتھ دوسرا غلبہ جو ہے وہ ضور میری کے بعد ہوگا کہ لوگوں کو بیز عزیز نوبل ذلیل یا تو عزت پا کر اس چیز کو لینا پڑے گا اور جو آئے گا ٹکرا کر گا ٹکرائے گا تو اس کو ذلیل و خوار ہو کر اس چیز کو لینا پڑے گا سب سے پہلا گروہ جو, جو مہدی کے دربار میں حاضر ہوگا وہ ہند کے لوگ ہوں گے جو اپنے سلاطین کو تو کو سلاثل پہنا کر مہدی کے خدمت میں حاضر ہو جائیں سبین گے پڑھیں بڑے ایمان تازہ کرنے والی ہے زیور میں سادہ اردو میں لکھے ہوئے پڑھ سبحان اللہ اور غلبہ ہوگا کہ کوئی کچا پکا مکان کوئی روئی نون کا خیمہ کوئی سمندر میں چلتی جاگ کشتی ایسی نہیں ہوگی جس میں انسان ہو اور وہ قلمہ نہ پڑتا ہو مسلمان نہ ہو یہ غلبہ جو ہے اسرم ہی ہوگا کوئی زمین پر کافت نہیں رہے گا یہ عیسائی علیہ السلام کی جامد پر ہوگا بری مہدی کے بعد حضول عیسائی ہوگا اور چالیس سال تک جو ہے عیسا علیہ السلام کی خلافت رہے گی ان کی شادی ہوگی ان کی وفات ہوگی روزہ شریف میں تیسری قبر کی جگہ ہے اس جگہ ان کی قبر بنے گی اس کے بعد پہلا خلیفہ جو ان کا ہوگا اس کا نام جا جا ہوگا اور یقین بہادری ویج لوگ خلفا آتے رہیں گے یہاں تک کہ پھر بےتینی ہوگی اس کے بعد کیا متعلق ہلاک ہوگا کیا غلبہ وہ ہوگا اب غلبہ ہوگا کیسے تو پہلے میں نے اشارہ رکھ کے کہہ دیا رلبا ہوگا وہ چھ باتوں پر امت آئے گی تو. ہاں جی؟, قدر گیا جی امام صاحب جو ہے وہ مسر ڈیرو والا ڈے والا امام صاحب بیٹھے ہوئے چلا گیا سر کے لیے گیا ہوئے سو گیا ہے ارے اس سے پوچھتے لطیفہ بہت دن پسند چلے کسی اور سے پھر پھر پوچھتے ہیں اچھی باتیں کون بتائے گا جی ہاں جی چلے فہیم صاحب بتایا اچھی باتیں کون بتائے گا جی بولو نا تو باتیں میں آج کے ساتھ لکھ رہی علائے کل مت اللہ کے چھ راستے ہیں تصنیف و تعلیم درس و تدریس دعوت و تبدیل بیت الترقین قانون و واہین کی سیاسی کوششیں اور کتاب یہ چھ شعبے مت زندہ کرے گی ہر شعبے میں جم کر کام ہوگا اور ایک بار کی شعبے میں کام کر سکتا ہے سب کے ساتھ محبت رکھے گا سب کے لئے دعا کرے گا سب کی تحید کرے گا جانی مالی جو خدمت کردار ہو سکے وہ کرے گا یہ بےکوف نہیں بنے گا کہ میں کر رہا ہوں باقی نہیں کر رہے یہ بےقوفی اختیار نہیں کرے گا فلاح نے تنگ کیا فلاح نے یہ کہا لوگوں کے ساتھ اپنا آپ کام کرتے رہیے بہت کتاب سے لڑنے کے لیے آئے لوگ میں یہاں پر نہیں تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا تھا تو <تصح> میری طرف نہ سمجھ آ رہی مدرسہ کا چلا رہا سمجھ میں ہی کام کر رہا ہوں باقی ایسے پھر رہے ہیں وہ کتاب لکھ رہا ہے میں ہی کام کر رہا ہوں باقی ایسے ہی پھر رہے ہیں اور کا تبلیغ کام کر رہا ہے سمجھتا ہوں مدارس والے اور بیت و تلقین والے ایسے ہی فالت لوگ اترے بات ہے آپ کو کہہ دوں ایک خیر ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں چار مہینے لگانے کا بھی اللہ نے ذریعے بنایا ان کے تو اس کو کسی آدمی نے پٹی پڑھائی تھی کہ ایسے ہی پیری مریض کرتا ہے کام نہیں کرتا ہے اور اس کو جا کر سمجھاؤ تو میرے پاس آیا ہی. تو اس نے کہا کہ آوزلی مجھے پیر پھر جوڑ سے پیری میری بڑھا کے خاص کرانے جما کی خمزی کی گئی خم تو خیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اگر کسی آدمی کو علمی لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے اپنے مفادات اپنے کام اپنے رہنمائی کے لحاظ سے اگر آپ, آپ کو کسی کو حاصل نہیں ہو رہا نا کوئی آپ کے پاس نہیں آتا ہے اور جب آپ اپنی, اپنے دل کلیجے کو اپنے رترخوان پر لا کر نہیں ڈالتے ہیں نا سلسلہ نہیں چلا کرتے چلا کرتے نہیں تارے میں تارے صاحب جگہ پر جا کر ایک کر نہیں یہ تو آنے والوں کے لیے اگر بڑا تو لخبول باجری بندی نے متلا ہے آدھی رات کو کوئی آجی دیا ہوا تھا پتا چلا تھا کہ وہاں بزرگ ہیں تو ان کے پاس میں جاؤں گا ٹھہروں گا آدھی رات کو جا کر دس دس کسی رات جاگنے والے آدمی کو جگایا اور, اور دروازہ کھولا لاکھ جگہ پہ بٹھایا اور کادم جو تھے وہ بڑے غصے ہو رہے تھے کہ حضرت صاحب کو تکلیف تھی تو میں نے کہا ہائے بےچارے کو ہماری جگہ ڈھونڈتے کتنی تکلیف ہوئی ہے اس کو بہت تکلیف ہوئی تو اس وقت کھانے کے بندوبست لٹانے کے بندوبست مستر صاحب کر کے آج سے خرچ نہیں لاگ مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ کوئی ڈبا وبا مٹھائی کا لے کر میرے پاس آ جاتا ہے اور نہ صحیح راز تک میں نے اپنے خرچے پر سب کچھ کیا ہے <سجل> اپنا خرج کر خر کے سب کچھ کیا ہے جیسے یہ بطور مزاق میں نے ان کو بات کی دی الف صاحب کو میں نے کہا جب سیٹ میری ٹھیک تھی تو ایسا وقت تھا کہ پہلے میں یہاں دیکھ پکاتا تھا ماوار آئی مشتما والوں کے لیے سبزی لا کر خرید کر کاٹ کر تو اس کو پھر کپڑا پسینے والے کپڑے اس کو جا کر اتار کر پھر جو ہے چوسے کپڑے پہن کر یہاں بیان کرنے کے لیے آتا تھا ویب سائٹ میں رہی معذوری تو اللہ تبارک بہت خوبصورت رحیم اس نے فصل فرمایا کیونکہ دین کی باتوں کو سلسلوں کا اللہ خود سلاتا ہے. ہم نہیں کھلاتے ہم ارادہ مانگتا ہے ہم ارادہ کریں کہ وہاں کھڑے جائیں اللہ صرف اتنا چاہتے ہیں اتنا دو کر لے لا فکر نہ کر میں کروں گا سر بڑا آخری بات یار سرد کروں صاحب نے کراچی امرسہ بنایا کہتے شروگر کہ تھا کہتے کہ میں خود ٹوکری لے کر جاتا تھا دور پر اور روٹی بھر کر سر پر رکھ کر اور لا کر مدرسے میں چھوڑتا تھا اور مدرسے کے اتنے وسائل تھے کہ صرف روٹی اس اسادوں کے لیے بھی اس طلحا کے لیے کھانے کے لیے ساتھ کچھ نہیں ہوتا سالن نہیں ہوتا کہتے کہ میں روٹی لینے کے لیے گیا وہ تندور سے روٹی لی اور ٹوکری میں ڈالی تو ایسے کیسے میں نے دیکھا کہ چاہ کے علاقے کا شیا گڑھ کہیں کراچی پہنچا ہوا تھا جو گڑک کی چکی نہیں بنتی ہے نا اس کو ایسے ہی بوری میں ڈال دیتے ہیں شیرہ سوایا تھا تو جی اس کو ڈال دیتے تھے کہ یہ خرید لیتے ہیں کہ تلباز کے ساتھ روٹی کا موڑا لگا کر کھائیں گے سستا ہے کہ تو میں نے خرید لیا تو نیچے جی روٹیاں رکھی تھی اس کے اوپر وہ رکھا ہوا تھا کہتے میں آب آ رہا ہوں بارش ہوئی تو گڑ پگھلا روٹیوں پر آیا میری گاڑی پر کپڑوں پر جو سب پر بینے لگا مجھے وہاں آیا میں نے کہا یہ آلہ یہ میرے مہمان میرے تیرے مہمان ہے یہ آلہ تو یہ سن پچہتر میں فرما رہے تھے کہ اپنے خرچے پر حج کیا ہے اپنے خرچے پر عمرہ کیا ہے سارے گھر کا خرچہ چلایا ہے اور چالیس ہزار روپے خیرات کیا اپنی آمدنی سے اور مدرسے کی تو خراب لیتا تھا ارے مدار صاحب ان کا سنا رہے تھے کہ کسی نے کپڑے لایا کہا ایک کپڑے ہے، شلوار ہے آپ کے بند لایا ہوں آدھی بازار بند مدان صاحب کہ فرمایا کرتے واسبان سبحان اتنی تکلیف فرما رہے تھے کہ گرمی ہو گئی تھی تو کہتے ہیں تو کمزور بھی ہو گیا گرمی نہیں تھی اور میرا خیال تھا کہ ذوق بھی ہو گیا گرمی نہیں اس طرح میں آج کری نہیں جاتا ہوں تو کیا خاتا آیا کہ مکہ مکرم جو نئی ہے کنڈیشن بلڈنگ بنی بنی ہے امارت الاشراف یہ جی حج پہلے سبزیوں میں تھا کہ اتنے میں یہ مالی انقلاب سجرب میں آیا نا اور ان کے ٹریڈیشنل مفید وغیرہ جو ہیں تو یہ کوئی سنوراسی میں ایک دفعہ گیا ہوں تو اس میں ریاض میں کنڈیشن کا رواج نہیں تھا تو اس میں آ... آیا کہ ہمارے شراک نئی بلڈنگ بنی اس میں تیرے لیے کمرہ یہ تو مخصوص ہو گیا ہے اور یہ ٹکٹ جو ہے تو تیرے لیے آ گیا ہے تو بتاؤ کہ میں کیا کروں میں نہیں جاؤں گا جاؤں گا نہیں تو کیا کروں گا نیا زلے تو سب اوپر نیا زلے شیبیا جی صاحب اکرام کے پا کے بیان کرتے ہیں جامع نبلین سارے سنتے کہتے ہیں خبر ہے جی ڈیڑھ کھولے خلق ہوگا نہیں چھوڑے کہ ٹھیک ہے پھا کے پھٹے پرانے کپڑے پیڑ پر پتھر باندھنا انہوں نے کیا ہم نہیں کرتے ہیں بس بڑی ایسی بات ہے بچے لوگ ہیں اللہ ان کو برکت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ تو ساری تکلیف اور چالیس میں نے برداشت کی ہے حضور صلی اللہ اور آپ کے ساتھیوں میں اور بدینورہ میں آ گئے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد مار پٹائی ختم ہو گئی تھی فاقے تندرستی یہاں کچھ ہوئی ہے یہ کل جو ہے دو سو میں نے کیے اور بدر عہد کے بعد جب خیبر فتح ہوا با تندستی کا خاتمہ پھر کوئی فاقہ ما کا کچھ بھی نہیں تھا حضور کے گھر پر فاکہ اس ہوتا تھا کہ آپ نے فاقے والی زندگی منتخب کر لی تھی کون سا شعر سنایا کرتے ہیں <اسب> <سضحيح> جو جگہ جو سے کو سنائے ہم کہیں گے کس کہ کا کوئی سلسلہ ایک ساتھ الگ سے ہی ہیت لیا میں نے تجھے چن لیا میں نے تجھے سارا جہان رہنے لیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہان رہنے لیا دیوانے خود کن ہر دو جہانش بخشی دیوانے خود کو نہیں ہو جہانش بخشی دیوانے سوپ ہر دو جہان دیکھا دیوانہ بناتے ہیں دونوں جہان دے دیتا ہے اور تیرا دیوانہ جو ہے دو جہان کے ساتھ کیا کرتے چن لیا میں نے تمہیں سارا جہان رہنے دیا پیار نہ کرنا کبھی کہتا رہا الطاف صاحب جو ہے وہ نکالا, جی. نکالا جی؟ پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر و واقع اپنے لیے اور اپنے پہلے بیگ کے لیے چن لیا تھا اور صاب کرام کے ایک گروہ نے اس کو چن لیا تھا اور فکرا کے گروہ نے اس کو چنا اور اس کے مزے جدا ہیں وہ ہمہ شما ہمیں اور آپ اور ہم دنیا دار ان کو پتہ نہیں چلتا اس بات اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ فرمان سے عمر فاروق رضی اللہ تعنہ سلی اللہ حضور کے فرمانے کی جیسے ملنے کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کپڑے دیے ان کو تو انہوں نے اپنی گدڑی کو ایسے کیا تو اس فخر کے جہان کو جب انہیں فاروق دل نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں دو دھرم کے بدلے اپنی خلافت کو بیچنے کے لیے تیار ہوں تو ایسے کرنی میں احمد اللہ نے کہا کہ کوئی دیوانہ اور پاگل ہوگا کہ دو دھرم کے بدلے سے خریدے گا یہ تو پیک دینے کی چیز ہے سبحان اللہ تیری دنیا جہان گمائی میری دنیا تو گانے کہ جس وقت احلّہ اسی رات میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت جو مناجات کا لطف ہوتا ہے ذات الجلال کے ساتھ تو اس پر اور در مالد دل قربان ہو یہ مسئلہ ہوا کہ سجر بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ شیخ ابلکار جلانی رحمت اللہ علیہ کا اتنا تائز اتنے ہوگئے اتنے لوگ آتے جاتے ہیں کہ کسی بات کی مجھ سے حکومت لے سکتا ہے تو اس نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد اس نے کہا کہ نمروز کی جاگیرن کو دے رہے ہیں دور دراز علاقے افغانستان کے بلکہ ایک نمروز صبح بھی, بھی ہے ولایتک ہے کیا گھوڑا دوڑا ہے تو دو اتنا بڑا علاقہ ہے جو اس کی وہ اس کی جاگیر کا پروانہ ان کو بھیجا تو نے کے خسی کے پشت پر دو شہر لکھے چتر سنجری رو بختم سیاہ باد در دل بہت گھر سے مل کے سنجرم در دل, دل بہت گر مل کے سنجرم آگا کی آپ خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بہت جو نمی خرم میرا چہرہ سجر بادشاہ کی چھتری کی طرف سیا ہو جائے کے سر پر تانی جاتی ہے اگر میرے دل میں سنجر بادشاہ کی حکومت کی دی دیوس اور خواہش ہو اور جب سے آدھی رات کی سلطنت کی خبر پائی ہے جب سے آدھی رات کی سلطنت کی خبر پائی ہے تو ہم آپ کے لیے آدھے دن کا جو صوبہ ہے ملک نمروز آدھے دن والا صوبہ جو ہے اس پہ آدھے دن کو رات ہے ہم اس کو ایک جو کے بندے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں چون سنجری روحے بختم سیاہ بات در دل سے ملک کے سنجرم آنگا کی آپ خبر از ملک کے نیم شد من ملک کی نیم روز بہت جو یہ دنیا جدا ہے یہ مزے جگہ ہے ہم آج کو بول سن سکتے ہیں سننے کا لطف اٹھا لیتے ہیں آر کسی کو اللہ نہیں دیتا پرے پروانہ مگس رام دہم جو پروانہ اپنے پروں کو جلاتا ہے جان دے دیتا ہے وہ اللہ تبارک کو اللہ مکھی کو نہیں دیتا وہ تو پروانے کے ساتھ ہی خاص ہے فاضی شاہجی صاحب کی بات کہیں شمع کہیں پروانہ ہے کہیں دانہ کہیں فرزانہ ہے دیوانا ہے کہیں شمع کہیں پروانہ ہے اللہ بھائی اور دوستو یہ رمضان اور پیک اعتکاب کی برکت ہوتی ہے ایک سوئی ہو جاتی ہے تو اس بھی ان دنوں میں ایک دو عبد السماعت کو کہہ سکتے ہیں باقی سارا سال کہہ بھی نہیں سکتے مل کیا کرتے ایسی فضار میں گر جاتے ہیں تو دام بزیرے امین صاحب احتکاب رکھا جن بارہ بیان کی چہر ہو تو سر اسے ترین ناز سے دونوں مراد پا گے جیری نگاہ دونوں مراد پا گئے ناز سے دونوں مراد پاگے سو شرح نے لکھا ہے کہ اس کا خطاب اللہ تعالی کی طرف ہے یہ خطاب جناب رسول اللہ کی طرف ہے کہ آپ کی نگاہ ہے جہاں علم و حکمت اور تحرط راج تحقیق اور جستجو سجو ہوئی تو ایک فیض یہ ملا جس طلبا کا فقہ کا گروہ کھڑا ہوا nee? اور دوسرا جو ہے فیض جو جن لوگوں کو فکرا کو فیض ملا جس سے اضطراب اور بے چینی اور عشق کی چیزیں یہ وجود میں آئیں گی گفتو اور وہ کیا اللہ صاحب جی خبریں ختم نہیں کی نا جی ہاں یہ باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں ایک دو دن کی باتیں میں نہیں آنج. ایک دو دن کی باتیں میں نہیں ہے آپ کو بھی زندگی دے ہم زندگی دے آئیں گے جائیں گے آہستہ آہستہ یہ کتاب کھلے گی آنج. اور مضمون سامنے آتا رہے گا ایک دو دن کی باتیں الحمدللہ رب ال فلاحمۃ الرطقین اسلط محمد علسلہ